یہی طریقہ جینے کا ہے یہی طریقہ پنپنے کا ہے یہی طریقہ دنیا بھی سنوارنے کا ہے آخرت بھی سنوارنے کا ہے معارفت حاصل کریں کل میں نے ارض کیا تھا انسان صرف دو کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے زیادہ پریشان نہ ہو انسان گھر بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوا مارو ہے مارو انسان کاریں خریدنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے انسان سیاست کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے انسان خزانے جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے انسان جنگ و جدل کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے انسان دو کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے ایک معرفت ایک عشق خاص چیزیں دو ہی ہیں آپ کے پاس ایک دل ہے ایک دماغ باقی سارا جسم تو دل و دماغ کو سنبھالنے کے لیے ہے دو ہی چیزیں ہیں دل ہے اور دماغ باقی پورا جو ہےکل وجود ہے یہ جو پورا ہے بشری ہے یہ جو پورا جسم ہے یہ دو چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ہے دل اور دماغ دماغ ہے معارفت حاصل کرنے کے لیے دل ہے عشق کرنے کے لیے اب باقی دنیا کے تمام کام ہیں مگر جتنا معرفت کا تقاضا ہو جتنا عشق کا مطالبہ ہو یہ نہیں کہتا گھر نہ بناؤ یہ نہیں کہتا خزانے جمع نہ کرو یہ نہیں کہتا بزنس نہ کرو یہ نہیں کہتا سیاست میں دخل نہ دو نہیں سب کچھ کرو مگر اتنا جتنا معرفت کا تقاضا ہو جتنا عشق کا مطالبہ ہو معرفت کس سے معرفت کس کی اور عشق کس سے دونوں چیزیں مربوط ہیں خدا سے معرفت خدا کی عشق خدا سے معرفت خدا کی عشق خدا سے جتنا معرفت کا تقاضا ہو جتنا عشق کا مطالبہ ہو اتنا دامن زندگی کا پھیلاؤ اتنا دامن زندگی کا پھیلاؤ جینے کا سلیقہ ہے